سبحا و تبار و تعالی في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفثه و نفسه انما صدقات الخبائر والمتاهين والعاملين عليها والمغلفه قلوبهم في الرضى والواردين وفي سبيل الله يبلغ السبيل و من اللہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بونی علیہ السلام اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ, علیہ علیہ اللہ وہ علّا محمد اور اصول ہو صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نغوۃ رسالت کی گواہی اور دوسری چیز فرمایا و اقوام اقادہ نماز قائم کرنا تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ عیسائی ذکا زکات ادا کرنا چوتھی چیز سرمایہ وا مبارک کے روزے رکھنا اور پانچویں چیز واق اللہ کا حج کرنا ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے یعنی کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے بنیادی اور ضروری کام ہے یہ پانچ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی انسان نہ کرے تو اس کا اسلام اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ منافع جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ بھی ان پانچ کاموں کی پابندی کرتے زبانی کدمائے توری کا اقرار بھی کرتے نمازیں بھی پڑھتے زکات بھی دیتے رمضان کے روزے بھی رکھتے حج بھی کرتے اسی طرح لیے بھی نکلتے یعنی مسلمانوں کی اندر شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے جو ظاہری اعوال ہیں وہ سائنشا. لیکن چونکہ بکردر ایمان نہیں تو ان کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں کو کھانا ہوگا اللہ کے ہاتھ قابل ببول نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ دیتے ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیے جاتے اللہ عال کی بارگاہ میں اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اوپر کرتے ہیں حقیقت میں یہ نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن انتہائی سستی کے ساتھ والا اللہ ونکارے ہیں اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن دل کی خوشی کے ساتھ نہیں ناپسندیدگی نہ کے ساتھ مجبور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں خوش ہو کے خوش بھی لکھے نہیں اسی طرح اللہ سبحانہ کھانا ہوگا تو اعلیٰ نے سورت عبا فرمایا ہے پر ان بیلا ہوں اگر یہ لوگ کفر و شرف سے توبہ کر لیں باز آ جائیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پلو سبھی پھر ان کا راستہ چھوڑ دو اگر یہ تین بنیادی کام ہیں تو ہدور کی گواہی کفر سے شرک سے توبہ کر کے اور نماز قائم کرنا زکات ادا کر باقی جو دو کام ہیں روز رمضان کے اس سال میں ایک بار اس کا ایک وقت مقرر ہے حج صاحب افتتاح پر فرق ہے اور یہ تین بنیادی کاموں کو ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ کافر کے خلاف لڑو لڑتے رہو اور ہٹا وہ یہ تین کام کریں شرف سے توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر فرمایا فاستا وہ آتا اس باداتا اگر یہ اکر و شرف سے توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر یہ تمہارے دینی آئی ہیں اسلامی برادری میں سب شامل ہو گئے جب شرک سے اوپر سے بعض آ جائیں نماز قائم کریں اور زکان ادا کرے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاق ہیں امیر تحن و قاتل مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں ان کے خلاف جہاز و شفار کروں حتی اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید کی گواہی دے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیں وہ یوتیم اسپاد تھا نماز قائم کریں و کرے تو اور زکات ادا کریں فعیدہ فعل و جب وہ یہ تین کام کر لیں گے تو ہی و رشادت کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں فقیرہ فعل وزال جب وہ یہ کام کر لیں گے آپا کو مناتا ہوں وہاں ہوں پھر وہ اپنے خون اور اپنی جانیں اور اپنے مال وہ مجھ سے بچا لیں گے انق اسلام ہاں اگر اسلام کے حق میں کو تاہی کریں گے تو پھر ان کی جان اور مال کو خطرہ داحک ہو جائے گا تو یہ تین بنیادی کام ہیں افرو شیرت سے باہر آ کر اللہ کی توحید کو اپنا لینا نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرنا اس کے بغیر بداخ مسلم مؤمن نہیں بنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکات مانتے نہیں ہیں یہ فرض ہے زکات کی فرضیت کا انکار نے کیا ہوں. انہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی کی دیں گے جتنی فرض ہے ساری نہیں دیں گے اتنا جی چاہے کیا دیں گے صحابہ کیا تبصرہ کرتے ہیں کا پاہا؟ کا پاہا عرب کے دیہاتیوں میں سے کچھ لوگوں نے کفر کیا بخاری کے ہیں یعنی دینے سے انکار کرنا یا زکات پوری آزاد نہ کرنا کلام اس کو ابو بکر صدیق اور اللہ تعالیٰ عنہ نے کے خلاف لشکر کشی کا جہاد و تغال کرنے کا ارادہ کیا صحیح دن اسے پارلو اور تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے اے یہ تو کلم پڑھنے والے ہیں کیا آپ ان کے خلاف لڑیں گے رضی اللہ, عنہ نے سیدنا دیب دیب اللہ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے خلاف لڑوں خطتا کہ وہ اللہ کی توحید اور دلی نبوت و رشادت کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں جب یہ کام کر لیں گے تو پھر مجھ سے اپنی جاننے اور اپنے مال محفوظ کر لیں گے اللہ بشق اسلام ہاں اسلام کے حق میں خود پہ کریں گے تو پھر نہیں فرمایا واحد کا حق خل اور جو زکات ہے یہ اسلام کا مقرر کرتا ہاتھ ہے واضح لاتی من پڑھتا اللہ کی فسم جس نے نماز اور زکات کے درمیان تفریق کی نماز پڑھتا ہے زکات ادا نہیں کرتا یا زکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا اللہ کی فسم میں اس بندے کے خلاف ضرور لڑوں گا وہ واضح فلاسی اور زکات زکات اور نماز اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں کو اکٹھا ذکر کیا کلماء کو فیس کے بعد نماز پڑھے زکات ادا کرے ان کو الگ الگ کرے گا ایک کو مانے ایک کو چھوڑے نام کے خلاف لڑوں گا صلی اللہ علیہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا ایک بچہ جو یہ بطور زکاط دیا کرتے تھے اب یہ باقی ساری زکات دیں لیکن ایک بچہ بھی روک لے تو بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا جب صحیح رضی اللہ تعالیٰ عمر خبر تعالیٰ کو یہ باتیں سمجھائی تو صحیح جنا تعالیٰ نفربات بکرا ان کے سمجھانے کے بعد مجھے بھی پتا چل گیا سمجھا رہے کہ اللہ نے ابو العال نے ابت صدیق کے سینے کو جہاد کے لیے شکار کے لیے کھول دیا تو انا اور میں نے بھی جان لیا کہ ان کا موقف بکنی بخار ہے اور پھر مانے زکات کے خلاف جہاد کیا گیا تاریخ میں نے کیا کہا جاتا ہے مانے زکات زکات روک لینے والے منکرین زکات نہیں اس سے یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ منکر ہونا یا ادا نہ کرنا دونوں برابر ہے ایک آدمی زکات کا سر سے انکار ہی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے فرض ہے دینی چاہیے لیکن چونکہ چنانچہ یا دیتا ہے اور پوری نہیں دیتا برابر ہے کوئی فرق نہیں اور سیدنا ابو بخر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کا یہ جو اقتدام تھا زکوۃ نہ دینے والوں کے خلاف فکار کرنا یہ ان کا اپنا ذاتی اشتہار نہیں تھا یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلم نبی داغ کے وائد کہ جو آدمی اللہ تعالی سے اجر پانے کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ زکات ادا کرے گا ٹھیک ہے اور جو زکات ادا نہیں کرے گا فرمایا اتنا آخر روحا و شدو ماری ہی ہم اس سے زکات بھی وصول کریں گے اور اس کے مال کا ایک حصہ بھی اسے دیں گے جتنی زکات بندی ہوگی وہ بھی گے اس نے کیوں نہیں دی اور پھر نہ دینے کی وجہ سے اس پر جرمانہ بھی کرے عظمت یہ ہمارے رب کے احکام میں سے ایک پختہ حکم ہے لا علی محمد بڑے وسلم خاشی کو یہ نہ سمجھے کہ شاید نبی اپنے لیے وصول کر رہا ہے آر محمد کے لیے اس زکات میں سے ایک پائی کی ہے یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ پختہ خریدا ہے کوئی ادا کرے گا تو ٹھیک نہیں ادا کرے گا تو ہم زکات بھی لیں گے اور اس کو جرمانہ بھی کریں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اسی طرح اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے پرانے مجید قرآن حمید میں اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ اہل جنت جنت میں مجرموں سے سوار کریں گے ماتا رقم کی سباؤ تمہیں جہنم میں کس نے باقی رکھا جہنم میں رہ گئے نکلے نہیں کیوں اور لبن کو مرل مسلم وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے وہ لبن کو مسکین کو کھلاتے نہیں تھے یعنی صداک زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے یہ دو بڑے بڑے جرم وہ اپنے ذکر کریں گے ہاں باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کے دین کے بڑے ٹھیک بندے تھے انگا آخر پہ ہمیں یقین نہیں تھا حتہ اللہ تعالیٰ فرماتے انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی قیامت کے دن ہمار صدیقین شہداء، فالدین شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کے نتیجے میں بہت سے لوگ جنت میں ثاقل ہوں گے جہنم سے نکالے جائیں گے فتح کے ذریعے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی شفاعت ہوگی اور جس کے دل میں ذدبہ برابر بھی ایمان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا لیکن جو لوگ نمازیوں میں شامل نہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں اور آخرت وقت ان کا یقین پختہ نہیں ان لوگوں کو کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش فائدہ نہیں دے گی سماپن فارشا سے بھی یعنی یہ لوگ ایمان اور اسلام سے خالی اب بھی جہنمی تو زراعت یہ دین اسلام کا ایک بنیادی خریدا ہے اسی طرح حدیث وقد عبد القیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان باللہ کا ایک جز قرار دیا ہے ایمان کے چھ موٹے موٹے رکن ہیں اللہ پر ایمان نبیوں رسولوں پر ایمان اللہ کی نادل کردہ کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان اور یوم آخرت بیانوں پر ایمان یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے ان میں سے سب سے پہلا اردن ہے اللہ پر ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایمان و تمہیں پتا ہے کہ اللہ وش بہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ علیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان بل وشو اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے ان اللہ اب عالمی کی تو عید کی گواہی دو میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو وہ تو قیم نماز قائم کرو وہ تو کچھ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو وہ نظم اور مالے رنیمت سے خوش ادا کرو پانچ کام تو بھی رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے پوس ادا کرنا یہ پانچ کام مل کر ایمان باللہ کی بنتے ہیں ایمان کا پہلا رکن پانچ چیزوں کو ملا کے پورا ہوتا ہے یعنی ایمان کا بھی رکن ہے زکات ادا کرنا اسلام کا بھی رکن ہے زکات ادا کرنا اسلام کی بنیاد ہے زکات ادا کرنے پر زکات کی فرضیت اللہ سبحانہ و تعلیٰ فرماتے ہیں یقنی زون الزہر و و اونہا کی سونا چاندی مارو دولت جو لوگ جمع کیے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں انہیں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ بلیم ہے یوم ہاتھی ناری جہان ناما پتوا کے دن ان کے جما شدہ مار کو جنم میں تبایا جائے گا گلط کیا جائے گا پتوا رہا جی ان کے مارتوں کو داغا جائے گا انہی کے مار کے ساتھ ان کی کمروں کو ان کے پہنو کو داغا جائے گا انہی کا جمع شدہ سونا چاہتی اور بار بار تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تو کی طرف سے شدید قسم کی وحیم ہے اور زکات انتہائی معمولی سی رقم اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے مقرر کی ہے چاندی ساڑھے باون اس کی قیمت کے برابر کسی کے پاس مالیت ہو تو اس پر اڑھائی فیصد زکات ہے اڑھائی فیصد سو میں سے اڑائی روپے انتہائی معمولی چیز ہے یہ کوئی بڑی خطیر رقم نہیں اصل مال کے مقابلے اور یہ ادا کرنی ہے تو کیسے اس کا موٹا سا ایک اصول وہ سمجھ لیں سامان تجارت جو چیز بھی بیچنے کے لیے ہے چاہے مکان ہو دکان ہو پلاٹ ہو دکان میں پڑا ہوا سامان ہو یا فیکٹری میں را مٹیریل یا تیار شدہ سامان سارا سامان تجارت سارے کا سارا اور انسان کے پاس جمع شدہ کام یہ ساری جمع کریں جو آپ نے لوگوں سے ادھار لینا ہے اسے بھی جمع کریں اور جو لوگوں کا دینا ہے اسے مائنس کر دیں جو باقی بچے گا اس پر اڑھائی فیصد کتاب ادا کرے اور اس کے لیے ایک سال کا گزرنا چلتا ہے یعنی جب انسان صاحب نصاب بن جائے یعنی ساڑھے باون سولہ چونتی کی قیمت کا مالک جب بنا انسان اس وقت سے لے کے ایک سال کے بعد اس کا زکات فرد ہو جائے گی رمضان المبارک کے لوگ اس کو زکات کا مہینہ سمجھتے ہیں اس کا زکات کے ساتھ کوئی تالوت نہیں زکاط فرد ہوتی ہے مالک بننے کے ایک سال بعد اب مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس پچاس ہزار روپیہ آیا زکات اس سے فرض ہو گئی وہ سارا سال اس کے پاس پڑا رہا سال بعد وہ پچاس ہزار روپئے زکات ادا کرے گا اچھا اسی سال یا اگلے سال اس میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہتھا کہ جب دوبارہ سال پورا ہوا تو وہ پانچ لاکھ کا مالک بن گیا اب وہ پانچ لاکھ کی ہی زکات ادا کرے گا یہ نہیں کہ پچاس ہزار کو تو سال پورا ہو گیا ہے اور باقی پیسوں کو بھی سال پورا نہیں ہوا ایسے نہیں کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں مالگ جو آدمی مال سال کے دوران حاصل کرتا ہے جمع کرتا ہے اور اس کے پاس اس کے مال کے ساتھ جمع اونجی کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے اس پر بھی سال ہی زکا ادا کی جائے گی جتنا بھی مال بندے کے پاس موجود ہے زکات ادا کرتے ہوئے اس کے اوپر اڑائی فیصد زکات ہے اور جو بندے کی ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں چاہے گاڑی ہو مکان ہو دکان ہو یا اسی طرح کارخانے فیکٹری کے اندر پڑی ہوئی مشینری وہ سمانے کی اجازت نہیں ہے بیچنے کے لیے نہیں اس کے اوپر کوئی زکاعت نہیں اور سونا وہ اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تولے یا اس سے زائد ہو تو اس پر بھی اڑائی فیصد زکات ہے ساڑھے سات تولہ سونا یا اس سے زائد سونا موجود ہو تو پھر اس پر اڑائی فیصد زکات ہے اور یہ زکات ادا کرنے کا طریقہ کار وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کا بنیادی مقصد پورا ہو جائے زکات کا بنیادی مقصد غربت کا خاتمہ ہے اہل اسلام نے اسلام کے شروع میں زکات ادا کی نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ ہاتھ میں سڑک ہاتھ پکڑتے فرا کرتے تھے تلاش کرتے تھے کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا آج ہمارے ہاں زکات دی جاتی ہے جس سے بھکاروں کی تعداد میں دن ب دن اضافہ ہوتا ہے معلوم ہوتا کہ کنی کنی کنی ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے زکات ادا کرنے کا طریقہ کار وہی یہ کسی ایک بندے کو ٹارگیٹ کرے اپنی ساری زکات اس کو دے دیں اگر تھوڑی ہے تو اپنے ساتھ کوئی دو چار بندے اور بھی لا لیں چار پانچ دس بندے مل کے ایک بندے کو زکات دیں اتنی اس کو زکات دیں کہ اس کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کرے اپنے قاؤ پہ کھڑا ہو آئندہ سال وہ بھی زکات دینے والا بنے زکات دینے والا نہ صحیح کم از کم لینے والا نہ رہے کسی کو سو کسی کو پچاس کسی کو دس کسی کو بیس کسی کو پانچ سو کسی کو ہزار کسی کا کچھ نہیں بنتا زکات یک مشت ایک آدمی کو دیں تاکہ وہ اپنے قوم پہ کھڑا ہو اس کو کسی اور سے مانگنے کی حادث بھی نہ رہے اور اس کا جو فکر ہے اس کی جو ہرکت ہے وہ بھی ختم ہو جائے یہ اثر مطلوب و مقصود ہے زطاف میں سے اس کے علاوہ دیگر نفاقات دیگر صداقات بہت سے ہیں جو باقی کاموں کے لیے جیسے صدقات الفطر ہے فطرانہ جس کو بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال مشورہ دیا ہر انسان کی ہر مسلمان کی طرف سے ایک ساتھ ایک ساتھ تقریباً دو کلو اور سو گرام وزن بنتا ہے دو کلو سو گرام یہ سا ایک پیمانہ ہے وزن نہیں ہے اس پیمانے میں گندم وغیرہ تقریباً دو کلو اور سو گرام آتی ہے ایک آدمی کی طرف سے ایک سا گندم جو چاول پنیر کھجور منقع اپنی حیثیت کے حساب سے کسی بھی چیز کا ایک ساتھ تھوڑا بات دیں یہ کیا ہے تو رقل مسکینوں کے لیے کھانا ہے تو ہو رہا کلتا اور روزے دار کے روزے میں جو کمی ختا رہ گئی اس کو دور کرنے کا ذریعہ اور اس کا تعلق عید کے دن کے ساتھ عن اغروہ اور حادریوں کہ فکار مساکین کو عید والے دن بے आज کر دو یعنی فکرانہ عید کے بالکل قریب جا کے عید سے ایک दिन دن پہلے دیں تاکہ جو فوکار ہیں وہ عید کے دن بھی ना نہ پھرے یہ मकसद کا مقصد شریعت نے है। بھی ہے اسی طرح اور چھوٹی موٹی سال بھر میں کئی ضروریات فوکار مسافین کی ہوتی ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے نقلی صنعت بھی تو ہیں وہ بھی کام آتے ہیں زکات کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین بنیادی مقصد غربت کا خاتمہ ہے تو اس لیے زکوات ایسے ادا کریں کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے معاشرے سے غربت اور پسیری کا خاتمہ کریں زکوات اس کے مسائل کل آٹھ میں صبہ تو میں اللہ سبحانہ بھرانا ہوا نے ان کا ذکر کیا ہے آٹھ قسم کے افراد ہیں جنہیں سدار لگتی ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں لگتی ان سداقات اللہ فرماتے ہیں کہ صدافات صرف اور صرف ففا کے لیے ہیں فوپا ایسا کنگست آدمی جو مانگتا ہو سوال کرتا ہو اس کو فقیر کہتے ہیں مساکین <وَلْمَسَاتِين> اور مسکینوں کے لیے مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی آمدنی اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ کرے اس کا اپنا کاروبار ہو یا ملازمت ہو لیکن اس کی جو انکم ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ اس کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کر رہی ہو یہ ہوتا ہے مسکین سورج میں اللہ السلام سفر کر رہے تھے بیٹھے خاضر نے کشتی توڑ دی موسا علیہ السلام نے پوچھا یہ تو نے کیا دیا سارے لوگ جائیں گے بعد میں خاضر علیہ سلام نے بتایا کہ اس لیے چھٹی ہے کیونکہ اس بار ایک بڑا ظالم جابر حاکم ہے وہ جو بھی کشتی صحیح سلامت ہوتی ہے اس کو وسن کر لیتا ہے اور یہ کشتی دو مسکینوں کی ہے مسکینوں کی کشتی ہے جو کام کرتے ہیں سواریوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں اب اس کشتی کے مالک جو تھے ان کو قرآن نے مسکین کہا اپنا کاروبار ہے کشتی چلاتے ہیں ذریعہ آمدن موجود ہے لیکن ہیں کیا مسکین کیوں اس لیے کہ ان کی وہ آمدنی ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر رہے لہذا وہ مسکین ہے بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں خوراک رہائش دیوا صحت تعلیم یہ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات آج کل کارخانے ہوں فیکٹریاں ہوں لوگ مزدوروں کو بھرتی کرتے ہیں اور ان کو تنخواہ انتہائی تھوڑی ایک آدمی اکیلا کمانے والا ہے دیدی بچوں سمیت پانچ سات افراد کے مشتمل گھرانہ ہے اور تنخواہ کیا ہے پندرہ ہزار سولہ ہزار دو کلو دودھ ہی اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لگوا تو چھ ہزار روپے دودھ کا ہی بن جاتا ہے اور وہ مسکین اگر کرائے کے مکان میں رہتا ہو تو پھر اس کا کیا بنے یقینی بات ہے کہ ایسے حالات والا آدمی ہمارے معاشرے میں واضح مسکین ہے اس کے مسکین ہونے میں کوئی شاپ نہیں وہ آدمی جس کی آمدن ہو لیکن اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں مسکین کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ و کا خانہ شکاتے فکار کا دنوں سے روپی کر لیجیے صداقار اور فکار کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے جہاز میں جو لوگ ہیں ان کے لیے صدافات ان کی نشانی اللہ ادا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ یا سباہ تاخو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں اور جو اپنے ان کے حالات سے واقف نہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے لاسا لوگوں سے چمٹ کر وہ سوال نہیں کرتے چاہے گی سپاہ ہوں آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے لائق ارور نا سا وہ مانگتے نہیں ہیں تو مسکین سوال نہ کرے اور اس کی ضروریات بھی پوری ہاتھ ہو رہی ہوں یہ دوسرا آدمی ہے نمبر ایک تو نمبر دو مسافین نمبر تین بڑھا مرین آ وہ لوگ جن کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ امیر لوگوں سے صدقہ زکات کا مال اکٹھا کیا اور خطاب مسافین گورابا تک پہنچایا اس طرح ہمارے یہاں جی میں یہ کام کرتی اب جس آدمی کے ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اس نے سارا دن یہی کام کرنا ہے کہ صدقہ زکات جمع کیا اور وہ صحیح لوگوں تک پہنچایا اس نے بھی تو اپنا گزر بسر کرنا ہے اس کو کہتے ہیں عامل عامل کی تنخواہ وہ زکات کے مال میں سے دی جا سکتی ہے پر تنخواہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہ بھی پوری, پوری ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامرین کے لیے خصوصی پیکج رکھا ہوا تھا کہ جو ہمارا عامل ہے اس کو ممالک ملے گا یعنی وزیفہ اس کا جو ہے وہ ملے گا اس کے علاوہ بیت المال سے وہ کیا کرے اگر اس کو شادی کی ضرورت ہے تو شادی کروا لے اس کے پاس مکان نہیں ہے اپنا مکان کروا لے مکان خرید لے اور اگر اس کے پاس خالد غلام نہیں ہے تو ایک غلام خرید دے یہ تین چیزیں وہ اپنے بیت المال سے اپنے وزیفے کے علاوہ دے سکتے شادی کا خرچہ مکان اپنی رہائش بنائے اگر نہیں ہے تو اور اگر اس کے پاس خادم نہیں ہے تو ایک غلام خرید لے یہ تنخواہ کے علاوہ یہ عامرین کا حصہ ہے وہی ارو ہوں چوتھے نمبر پہ وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو اسلام کے مزید ترین کرنے کے لیے تاریخ صنف کے لیے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مثلاً عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو ورد سے ہی معاشی حالات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس کے رشتے دار دوست احباب سارے اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بےچارہ تنخواہ ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کو بھی سد زکوٰۃ کا معامل ملتا ہے تو پھر پاک مسلمان کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کروانے کے لیے بھی زکات کا مار لگے گا وہ غوری اور جن کو خانخواہ کی چکی پڑ جاتی ہے مثال کے طور پہ کوئی آدمی وہ کلب کے نیچے دب گیا مقروض ہو گیا بہت زیادہ ادا کرنے اس کے پاس طاقت نہیں ہے یا اسی طرح سے کسی کی ضمانت اس نے دی جس کی زمانہ بھی وہ بندہ ہی بندائی جہ اب خان ہاں خا کسی زمانت دینے والے کو بھرنی پڑے گی اس بد میں صدقات صدفات کا مان لگتا ہے اسی طرح آفت زبا جو لوگ ہوتے ہیں مثلا سیلاب کسی علاقے میں آ جاتا ہے سلزلہ آ جاتا ہے تو وہاں کے لوگ وہ بیچارے اچھے بھرے کاروباری کھاتے پیتے سارا کچھ لیکن آفت کے آنے کی وجہ سے وہ بیکار ہو کے بیٹھ جاتے وقی صدی اللہ اللہ مطلب ہے فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد و تکار کرنے والے لوگ ان کو سر کے زکات کا مال لگتا ہے وہ اپنی اور آٹھواں آدمی ہے مسافر مسافر کا یہ مطلب ہے کہ جو سفر پہ چل نکلا بس وہ سر کا زکاف آنا چھوتے مطلب کہ کوئی آدمی سفر پہ ہے مثال کے طور پر اس کی جیب کاٹ جاتی ہے اب وہ نہ آگے کا نہ پیچھے کا وہ کیا کرے ایسے آدمی کو صدار زکات کا مال دیا جا سکتا ہے یہ مستحق ہے اپنے کسی ٹھکانے پر پہنچتا ہے ایسے ہی سفر کر کے ایک آدمی کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہے اور وہاں کے وہ اخراجات سفر کی وجہ سے پورے نہیں کر سکتا اور اس کے لیے وہ کام کرنا بھی بہت ضروری ہے ایسے آدمی کو ٹھیک ہے صدقات کا مال دیا جا سکتا ہے جیسے مسافر طالاب مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے گھروں میں وہ کھا پی ہی سکتے ہیں اچھا لیکن سفر کر کے وہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مدارس میں ان کا قیام ہے اور وہاں پہ انہوں نے جو میپ کا خرچہ ہے یا تعلیم کا خرچہ ہے وہ پرانی دے سکتے بادشوں کا خرچہ ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر صدافات رکھ سکتے ہیں یہ کل آٹھ قسم کے لوگ ہیں جو سب کے زکات کے مستحق ہیں اس کے علاوہ اور کوئی صدق زکات کا مستحق نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے ان آٹھ اقراض کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا ہے کہ صدقات صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے اور پھر صحیح بخاری میں مراد جبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب کہ جا جمن میں عامل بنا کر تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلطا فرض کیا ہے تو قو این فتع جو ان میں سے صاحب سربت لوگوں سے لیا جائے گا اور انہی میں سے جو فو ہیں انہیں دیا جائے گا یعنی اہل ایمان سے صدقہ زکات وصول کرنا ہے اور اہل ایمان کو ہی دینا ہے کافر یا مشرق پر صدقہ زکات کا معلوم لگتا صرف اہل ایمان کا خالص حت ہے صدقات و زکات پر ہاں آپ کے علاقے میں کوئی کافر لوگ غیر مسلم لوگ ضرورت مند ہیں تو ان کو صدات زکات کے علاوہ دیں بیت المال کا سسٹم قائم ہو پھر تو خراج اور جزیہ جو ان لوگوں سے لیا جاتا ہے اسی طرح بنائے والے ہے وہ ان پر خرچ کیا جائے گا لیکن زکات کا نام ہے زکات صرف اہل ایمان کے لیے ہے اور اہل ایمان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے توقیق